قرآن مجید کے اندر بے تحاشا جگہوں پہ ہمیں صبر کرنے کی تلقین اللہ تبارک و تعالی سے ملتی ہے اس میں خاص طور پہ دو جو چیزیں ہیں وہ میں عرض کر دوں دو آیات جو ہیں قرآن کے اندر سے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم کو ہم ضرور آزمائیں گے خوف سے بھوک سے مال جان اور پھلوں کی کمی سے لیکن صبر کرنے والے جو ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے اور ایک اور جو بات قرآن مجید میں خصوصاً میں چاہوں گا کہ میں بیان کر دوں وہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ حدیث مبارکہ پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑا سا تفصیل جو ہے وہ عرض کر دوں گا ایک حدیث جو مسلم شریف میں ہے اور بڑی دلچسپ حدیث ہے اس کو میں خاص طور پہ گو کہ وہ صرف صبر سے متعلق نہیں ہے اس میں اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں اس کو میں خاص طور پہ ذرا شروع اسی سے میں کرنا چاہوں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی اور طہارت ایمان کا حصہ ہے الحمد میزان عمل کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمد میزان کو بھر دیتے ہیں اور ایک جگہ یہ بھی آیا کہ آسمان اور زمین کے ماں بین خلا کو بھر دیتے ہیں نماز نور ہے صدقہ دلیل ہے صبر جو ہے وہ روشنی ہے قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف اور ہر شخص صبح سویرے اپنے نفس کو بیچنے والا ہے اور پھر اس کو آزاد کرنے والا یا ہلاک کرنے والا ہے اور ایک اور موقع پہ حزم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا سارا معاملہ جو ہے وہ عجیب ہے اور اس کے تمام کام جو ہے اس کے لیے خیر ہیں مومن کے سوا اور کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہے کہ اگر اس کو خوشحالی میسر آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے اور اگر اس کو تنگ دستی آ جائے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا جو ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے کچھ ویسے تو بہت طویل حدیث بھی ہیں لیکن میرا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ہم ذرا مختصر جو چھوٹی جو احادیث ہیں زیادہ طویل نہ ہو ان کو شامل جو ہے وہ صرف میں کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ سے ڈر اور صبر کر اس نے کہا مجھ سے پرے ہٹ جاؤ تمہیں میری والی مصیبت نہیں پہنچی اور نہ تم اس کو جانتے ہو وہ اصل میں ہوا کچھ ہوں, عورت میں پہچانا نہیں اس کو پتا نہیں چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بعد میں اس کو بتایا گیا ہاں کبھی وہ تو حسر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں آپ نے آگے سے جواب میں یہ فرمایا کہ بلا شبہ جو صبر ہے وہی ہے جو تکلیف کے آغاز میں کیا جائے اس کو اب اس سے دیکھیں اگر میں تھوڑا سا مفہوم اس کا بیان کر دوں کہ ہم پہ کوئی مشکل آئی ہم نے خوب شور غوغا کیا شور مچایا روئے تھوئے اور بعد میں ہم نے کہہ دیا اچھا چلے جی ہم نے صبر کر لیا تو اس کو اللہ کے ہاں صبر شمار نہیں کیا جاتا صبر وہی ہے جو مشکل کے شروع ہی میں کر لیا جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس مومن بندے کے لیے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چیز میں لے لوں اور پھر وہ اس پر ثواب کی نیت سے نیت سے اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہوتا بخاری شریف میں ہے اللہ اکبر اسی مضمون میں وہ جو وباؤں سے متعلق میں نے پہلی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا اس میں یہ بیان کی تھی حدیث جو ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تعاون سے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کا عذاب تھا جس پر اللہ چاہتا اس کو مسلط کر دیتا تھا لیکن اللہ تعالی نے اس کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیا جو مومن تعاون میں مبتلا ہو اور وہ اپنے شہر میں صبر اور ثواب سے ٹھہرا رہے اور وہ یہ جانتا ہو کہ اس کو وہی پہنچے گا جو اس کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا یہ بھی بخاری شریف کی جو ہے وہ حدیث ہے اچھا اسی طریقے سے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور حضرت ابو رضی اللہ تعالی ہو دونوں سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ بیماری غم رنج دکھ تکلیف پہنچتی ہے حتی کہ وہ کانٹا بھی جو اس کو چپتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیاں معاف فرماتے ہیں یہ متفق علیہ ہے بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حزکم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو آپ کو بہت بخار تھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو سخت بخار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے میں نے عرض کیا کہ یہ اس لیے کہ آپ کو اجربی تو پھر دو ہی ملتے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ اسی طرح ہے جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو گناہ مٹاتے ہیں اور اس کے گناہ اس سے اس طرح گرتے ہیں جس طرح درخت اپنے پتے گراتا ہے اور اسی طرح پھر ایک اور روایت میں آیا کہ حضم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تو یہ جو مختلف روایات ہیں ان سے ایک ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک اوورال ایک ہمیں ضرور ملتا ہے خاکہ سا بنتا ہے ہمارے سامنے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر جو ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مضبوط وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے مضبوط وہ جو ہے اپنے آپ کے اپنے آپ پر غصے کے وقت میں کنٹرول کر لے اب یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ غصے پر بھی کنٹرول کرنا جو ہے وہ بھی صبر ہی کے مانوں کے میں شمار ہوتا ہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس نے غصہ کو پی لیا باوجود اس کے کہ وہ اس کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا تھا یعنی وہ کوئی ایکشن لے سکتا تھا کوئی اگر کسی وجہ سے کسی اس کو جس بات پہ غصہ آیا اس کے جواب میں کوئی کاروائی کر سکتا تھا تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام انسانوں کے سامنے بلائیں گے اور اسے فرمائیں گے کہ وہ پور آئین میں سے جس کو چاہے چن لیں مطلب حدیث میں جنت کی یہ براہ راست جو ہے وہ بشارت کے اندر جو ہے وہ یہ بات شامل ہے اسی طریقے سے ایک اور بھی معاملہ یہ ذرا مختلف چونکہ معاملات ہیں ان کو میں ہر معاملے سے متعلق ایک ایک دو دو احادیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ پھر ذرا تھوڑا سا ہم علیحدہ سے اس پہ ہم بات کر سکیں اچھا ابھی تک تو جتنی باتیں ہو رہی تھیں اس کے اندر کہیں غصے پہ بات ہو رہی تھی کہیں پہ مصیبتیں جو ہم پہ نازل ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اب ایک بات جو ہے وہ لڑائی جس کو ہم قتال کہتے ہیں یا ہم جہاد کی ایک قسم سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک حدیث جو ہے وہ پیش کر دوں تو پھر ہم تھوڑی سی اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ساتھ ایک لڑائی ہو رہی تھی تو انتظار کیا اور جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کر اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگو اور جب دشمن سے سامنا ہو جائے تو جمے رہو اور یقین کر لو کہ جنت تلواروں کے سایہ کے نیچے ہے اور پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اے کتاب کو اتارنے والے بادلوں کو دوڑانے والے اور اسلام کے دشمنوں کو کہ جو مختلف گروہوں ہیں ان کو شکست دینے والے یا اللہ ان کافروں کو شکست دے دے اور ان کے مقابلے پہ ہماری امداد فرما یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے ذہن میں رکھیں کہ جب بھی میں متفق علیہ کہتا ہوں تو اس کا بنیادی طور پہ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ بخاری میں بھی آپ کو حدیث مل جائے گی اور یہ حدیث جو ہے یہ آپ کو مسلم میں بھی مل جائے گی اس پہ یہ میں نے دو آیات کا حوالہ دیا لیکن اس کے علاوہ بھی آیات قرآن مجید میں صبر کے موضوع پہ موجود ہیں اس کے علاوہ میں نے کچھ احادیث مبارکہ پڑھ کے سنائی اب ان کے حوالے سے کچھ مفسرین کی بات کچھ بزرگان دین کی بات کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو کس طریقے سے پھر بیان کیا کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ صبر کے معاملے میں جو حدیث ہیں اس میں مختلف موضوع جو ہیں حزرکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو ایڈریس کیا گیا ہے کہیں پہ مشکلات کو کہیں پہ بیماری کو کہیں پہ دشمنوں سے لڑائی کو وغیرہ وغیرہ سب سے خوبصورت جو بات ہے ہے وہ یہ ہے کہ صبر کے معاملے میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تین ارکان ہیں اس کے ایک رکن جو ہے وہ یہ ہے کہ تکلیف پر صبر جو ہے وہ کرنا اور عام طور پہ جو ہم کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تکلیف پر جو صبر ہوتا ہے وہ محبت کی نشانی ہوتی ہے اور وہ محبت کے باعث کیا جاتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو دل کی یکسوئی عطا فرماتے ہیں علم جو ہے اس کی باریک بینی عطا فرماتے ہیں نور فراست عطا فرماتے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس رکن ہے صبر کا وہ ہے معصیت سے صبر کرنا یعنی گناہ گاری سے صبر کرنا یہ جو صبر ہے یہ بنیادی طور پہ اللہ کے خوف کے ساتھ کیا جاتا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے بندے کو نوازتے ہیں اور کبھی قلوب جو ہے اس میں روشن ضمیری عطا فرماتے ہیں کبھی دعا کی قبولیت جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں اور کبھی پاکیزگی کا نور عطا فرماتے ہیں تیسرا جو رکن ہے وہ ہے تات پر صبر کرنا یہ امید کے ساتھ کیا جاتا ہے اچھا اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے بندے کو اس پر سے آفات کو ٹال دیتے ہیں روزی اور رزق سے متعلق جو معاملات ہیں ان پہ وہ فضل فرماتے ہیں اور انتہائی غیر متوقع طریقے سے اور ایسی ایسی جگہوں سے رسک جو ہے وہ اللہ کے بندے کی طرف آتا ہے کہ جس کو اس کو گمان بھی نہیں ہے اس پہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے اور اس بات کا اشارہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے اس کے علاوہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فضل فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کا رجحان نیکی کی طرف ہو جاتا ہے اگر نہیں ہے اور اگر ہے تو بہت زیادہ بڑھ جاتا اچھا میں جو طاعت پر صبر ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں دو باتیں حضرت ہوں جیسے مثال کے طور پہ امام کشری رحمۃ اللہ نے اقسام صبر میں جب بات کی تو انہوں نے اس طرح سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ صبر تو کئی قسم کا ہوتا ہے لیکن بنیادی اقسام کے اندر ایک وہ صبر ہے جو انسان اپنے کیے پر کرتا ہے اور دوسرا وہ صبر ہے جو جس میں اس کا اپنا کوئی فیل نہیں ہوتا اور پھر اپنے کیے صبر جو ہے اس کی بھی آپ نے کہا کہ جی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ کام جن, کا جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور دوسرا جسے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے اور جس صبر میں انسان کا اپنا دخل نہیں ہے اس میں صبر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت پر اور تکلیف پر انسان صبر کرے ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو چونکہ ہم نے کہا مصیبت میں صبر یہ تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ تاج پر صبر ہے اس میں بڑی خوبصورت جو بات ہے وہ جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے قول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے دنیا سے آخرت کو جانا آسان ہے لیکن اللہ کی خاطر مخلوق سے پرے ہٹنا یہ مشکل ہے اور خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف توجہ دینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اور ہر وقت اللہ پر نظر رکھ کر صبر کرنا توکل کرنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے تو تعات میں امید ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو ایمان ہے وہ بنیادی طور پہ امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے اگر ہم صرف امید پہ چلیں گے تو بھی گمراہی کے گڑھے میں گریں گے اور اگر ہم خوف پہ صرف چلیں گے تو بھی ہم گمراہی کے کھڑے میں گریں گے ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ صحیح راستہ ہے اور یہی ایمان جو ہے وہ اس کی تعریف ہے بنیادی طور پر مجھے پچھلے دنوں میرے خیال ہے پچھلے ہفتے کی بات ہے تین چار روز پہلے کی بات ہے زین نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی جو یہاں پہ بڑی اچھے طریقے سے پوری اترتی ہے تو میں وہ ضرور یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا جی میں اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کوئی شخص آیا تو انہوں نے بزرگوں نے اس شخص سے پوچھا تسبیحات ہاتھ کے حوالے سے اور آد کے حوالے سے کہ بھئی کوئی اللہ کی عبادت بھی کرو کوئی تسبیحات بھی پڑھو کو اللہ کی حمد و ثناء بھی کرو تو اس نے عرض کیا کہ جناب میں یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں یہ تسبیح کرتا ہوں یہ تسبیح کرتا ہوں تو جواب میں بزرگوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے تو فلاں تسبیح تو اپنے اس مقصد کے لیے کرتا ہے فلاں تسبیح جو ہے وہ اس مقصد کے لیے کرتا ہے فلاں تصویر اس مقصد کے لیے کرتا ہے یہ بتا کہ تو اللہ کے لیے کیا کرتا ہے تو یہ جو طاعت میں صبر والی بات ہے اس کو آپ ان معنوں میں لیجئے کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ اگر اپنا معاملہ سیدھا کرنا ہے اور اس کا قرب تلاش کرنا ہے اور اس کی رضا تلاش کرنی ہے تو ہمیں اللہ کے اسما اور اللہ کی جو یہ مختلف تسبیحات کی ہم باتیں کرتے ہیں یہ جو معاملات ہم نے کرنے ہیں یہ ہم نے مختلف غرضوں کے ساتھ نہیں جوڑنے یہ ٹھیک ہے کہ عالم اسباب ہے ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا بھی کرنا ہوگا کہ جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو وہ اس لیے نہ ہو کہ میں بیمار ہوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں وہ اس لیے نہ ہو کہ میرے کاروباری معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں وہ اس لیے نہ ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس کے فلاں فلاں معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں اس سے ہم انکار نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کریں ضرور لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں کم از کم ایسی بھی بیچ میں رکھیں جو براہ راست اللہ تبارک بطالیٰ کے لیے ہوں جی ڈسکنیکشن ہو گیا تھا تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ طاقت پر صبر امید کے ساتھ کرنا ہے اور اس کے اندر خاص طور پہ اس چیز کا ضرور خیال کرنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بے غرض ہو کہ اللہ کے قرب کے لیے دنیاوی غرض سے ہٹ کر جو ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کریں ہم اس کے لیے بھی عبادت کریں اور وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو اس لیے نہ ہو کہ میری یہ غرض ہے یا یہ غرض ہے یا یہ غرض ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقتہ فرمائے کہ ہم اصل صبر جو ہے اس کے مقام کو پہنچ سکیں آمین وہ اللہ علیہ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد علی اجمعین ہی اجمائین یا رحمتِ الراحمین